اپنے اپنے طور پر اطمینان سکون تمانی ساتھ بیٹھ کر ضرور شریف پڑے بجے اللہ دینا محمد و وباری محمد کرم وباری کو دینا مولانا محمد کرم وباری اللہ صلی سیدا وہ مولانا محمد کرم وباری اللہ صلی سیدا وہ مولانا محمد عمدین جو دیور کرم والی واری تو سلیم جہاں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے لوگوں کے بندے مت بلانے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے ہس بیل کا نور مند لالم لا Ah, uh, ah, uh, ah. Uh.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 Bismillah <laughs> Allahu <laughs> Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar هللله إلا الله هللله إلا الله هللله هللله هللله إلا الله محمد رسول الله <سلام> تمام حضرات آواز ملا کر کے پڑھے تو اس میں برکتیں اسی میں حسنے اور آداب ذکر میں سے یہ بات خصوصی طور پر تمام ڈاؤٹ پر آواز آ رہی ہے لہٰذا تمام حضرات آواز ملا اللہ ہو <سلام> <سلام> Oh oh oh oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. يا رحيم يا رحمانو يا يا رحمان يا رحمان يا رحمان يا رحمان يا رحمان دو يا رحيم يا رحمان يا رحمان يا رحمان دو يا <imizid>: ya Rahmano Ya Rahim Ya Ya rahim. <imitation> Ya rahim. Ya Ya rahim. Ya Ya rahim. Ya Ya Rahmano Ya Rahim اللهم محمد رسول الله صل اللهم على الطالب عليه وسلم درو شريف اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ها نم ذن ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يخبه الله فناضى ومن يضلله ولا حادي لك ونشهد الله لا إلا الله وحده لا شريف لك ونشهد أنه سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أنظ الله في ليلة القبر وأنزلنا هداه القرآن ليكون للناس بينا ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله ذي الفضل إن الله أمر الله وكفاه يسمى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدين هدينا هديه وآله وبائه وصلين لا افي ما صمدوه ونستره ونسقه في روحه ونوتموا بهي ونتوكل عليه وانا بالله من شرور انفسنا ومن سوء الاعمال من اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ونشهد اننا سيدنا ومولانا محمدا أعوده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعض فأعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا في ليلة القمر وما أدراك ما ليلة القمر ليلة القبر خير من ألف شهر صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا اللَّهِ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْقَرِينِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْتَفِي إِنَّ صَمُّ نَا نَبِيٌّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ سو سدا منگا رسول مت مترم خادری میں مجھے مختصر حمد و صلاح کے بعد اس فقیر حقیق نے آپ حضرات کے سامنے پرانے مزید قرفان حمیر سوج سے ابتدائی آئے تھے تلاوت کرنے پر شرف حاصل کیا اس وقت کوئی مفصل تقریر نہیں چند منٹ آپ کے لوں گا اور اس کے بعد نمازیں سکتی ادا کی جائے صرف اس وارف سے میں کھڑا ہوا کہ اس شب کی قدر اور बता نت آپ کو بتا دی جائے سب سے پہلے تو ہم اپنی بار کا ربل میں شکر ادا کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ توفیقہ عطا ہے الحمدللہ للہ پورا قرآن مجید قرآن حمید سنایا اور سنا گیا اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت رحمت یوں تو ہم قرآن مجید عموماً شب و روز میں پڑھ نہیں پاتے لیکن یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالم کی برکت کہ آپ نے اپنے زمانے میں یہ قانون بنا دیا خرابیوں تو حضور کے زمانے میں ہوں لیکن خرابیوں میں قرآن مجید اور خان حمید سے ختم کا رواج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالموں سے ہوا تاکہ وہ لوگ جو کبھی قرآن مجید کو چھوٹے نہیں پڑتے نہیں وقت نہیں کم سے کم رمضان ہے پورا پران مجید فرفان حمید سن لیں یہ بھی ان کے لیے یقیناً باعث رحمت ہے یہ شب جسے شب قدر بیٹھے یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ فرما ہم نے پرانے مجید فروفان حمید کو للت القدب میں نازل کیا تو بما ادرا کام لت اور تمہیں معلوم ہے نئی نسل قدر کیا یعنی ضرور تمہیں معلوم میرے حبیب کے نئے نسل قدر کیا نئی نسل قدر خیروںفیشہ یہ شب ہزار مہینوں سے بھی افضل اور جیسا کہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ دعا کا ایک وقت ایسا ہے تباروں و مطالعہ اس میں اپنی بندوں کی دعا قبول کرتا جیسا کہ ہم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 پوری شک ایسی ہے جس میں اللہ نے ادر سب اپنے عطا کرنے والوں کو اپنے مانگنے والوں کو عطا کرنا تھوڑا سے پانچ سیکنڈ آپ کی اجازت دیں جو حضرات آپ متعین ہے چندہ کرنے پر ہم سال میں اپنی مسجد کے لیے ایک چندہ کرتے ہیں اور پورا سال کبھی نہیں کرتے شد قدر میں کی ایک مرتبہ ہوتا ورنہ کسی جمعے میں دوسرے مدارس کے لیے مساجد کے نام چندہ کرتے ہیں جو مستعد ہیں غریب علاقے ہی لیکن اپنی اس مسجد کے لیے چندہ نہیں کرتے صرف ہم اس شد قدر میں مسجد کے لیے کرتے ہیں اور یہ سن لیجیے کہ خدانا صاحب آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ چندے سے مولانا کو کچھ دیا جاتا ہے یا ہمیں کچھ دیا جاتا یا موزن کو کچھ دیا جاتا یہ وہ چندہ میں الحمد جیسی اللہ خبر و تعالیٰ کرم فرما تھا اور ایک امام کے لیے بہت سی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے چندہ ہوتا ہے یہ حافظ صاحب کی خدمت میں موضوع کی یہ امام اور کسی پیش امام اور حافظ کی شان سے فلاں یہ لوگ اس کے لیے دو دو چار چار دیں اور اکٹھا کر کے امام اور حافظ کو دیا جائے کہ امام اور حافظ کی شان ہے الحمد جو ممکن ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے خدمت کرتے ہیں یہ صرف مسجد کے لیے جس کے علاوہ اور آپ دیکھیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا جس میں بغیر کسی فٹا کی آپ دیکھیں سارے تعلیم اور جتنی بھی مسجد روشن ہوئی ترکی کا آدمی نیچے کام کیا اور میں اس کا نام بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو کہیں سے آ ہیں اللہ کے اللہ کی طرف سے اور یہ سب گنجانی اللہ ہوتا ہے کسی کے دل میں اللہ تبارک کا مطالعہ یہ بات ڈال دیتا اور یہ اس کی مہربانی ہے کبھی بیٹھوں صاحب مان یہ قدرت کا انتخاب ہے کہ کس کا انتخاب کر اپنی دین کی خدمت اس سے لے لیتا زبان جہانیت میں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے تھے جنہیں دست جانور چرانے نہیں آتے وہ بڑے بڑے حکمراں بنتے ہیں جو اٹھنے بیٹھنے کے قواعد نہیں جانتے تھے پیارے مصطفیٰ کی بار گامے آئے تو خطے سالار اور بڑے بڑے جرنل بن گئے اللہ سالہ جس سے چاہے ابھی گانے گرامی کام دے لیکن بہرحال ان کا شکریہ اللہ سالوں نے جزا خیر کرنا ہے کہ ایک حدیث میں سناتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور جیسے اب کچھ ممالک ترقی یافتہ ہیں ترقی تذیر ترقی کر رہے ہیں ترقی ہو گئی کہ بہت بڑا ترقی یافتہ شہر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا بڑا ترقی آفتا اس زمانے میں یہ لالٹے میں اور یہ چراغ جلتے کم دماتے ہوئے اس شہر میں کتنی ترقی کی کیونکہ یہاں بڑے بڑے شاندار قسم کے فانوس تھے جو تیل سے جلائے جاتے ہیں وہ نئی بات ہے جب مانے غنیمت آیا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 انہوں نے کہا یہ حضرت عمر فاروق ربیانوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا یہ بڑے بڑے تانوس اور لائٹ جو نظر ہے وہ زمانے کی ترقی یاد وہ سب سے مسجد جمک رہے تو حضرت علی نے فرمایا اللہ تبارت و تعالی حضرت عمر کی خبر کو ایسا روشن کرے جیسا انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا تو جو عالمی مسجد کو روشن کرے تو اس کی خبر روشن ہوتی ہے اور یہ اللہ, اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ ہم سے کہاں کہاں بھی کیا کہتا چند مانگنے والوں سے پوچھئے کہ دینے والے کتنا دلیل کرتے کیا کچھ سناتے ہیں تو اللہ تبارک و بطالہ نے اس سے ہمیں نے رکھا کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ کام ہے یہ میں کرا دوں گا بلکہ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اس مسجد کو پوری کو ڈیمالش کر کے چاہے دس کروڑ روپے خرچ ہو جائے نئی مسجد تعمیر کرنے کے لیے تیار لیکن آپ جانتے ہیں اتنی بڑی عمارت کو ڈیمالش کرنا اس کا نیم بدل اتنی بڑی جگہ سینکڑوں ہزاروں نمازی جو روزانہ نماز پڑھتے اس کا آگم ہے اس کا نیم بدل یہ بہت سارے مسائل اس کا ملبہ کیسے اٹھایا جائے کس طریقے سے یہ شامل ہو ایسے بھی مرد مجاہد موجود جنہوں نے یہ تک آفر کی اور انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تبارک قبر تعالیٰ سے کہ کبھی یہ کام بھی اللہ تبارک قبر تعالیٰ آپ حضرات کی موجودہ مائل تکمیل تک پہنچ جائے صرف ہم شب قدر میں چلنا کرتے ہیں جس کا جی چاہے تھے جس کا جی چاہ نہ دے اور جب رات میں ہو ہوگی اس میں بھی ہم کریں گے ضمن یہ بات میں نے کری اب آئیے شبع فرمایا ہم نے قرآن مجید فرقان کو شد صدر میں محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا شد صدر رب کی مرضی اور منشا کے مطابق اب سال تک نبی قریب سلام پر نازل ہوتا رہا اس کے بعد فرمایا یہ شب ہے جو ہزار مہینوں سے بھی اب تک ہزار مہینوں کے تراسی برس چار مہ بنتے جو ہماری عمر بھی میں ایک شب میں اگر کوئی عبادت کر لے تو گولیا اس نے تراسی برسبر تعالیٰ کی بات اس کی عبادت میں گزارا بعض اکابر علماء یہ فرماتے ہیں یہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ سلاح بنی اسرائیل کے ان حضرات کا تذکرہ کر رہے جن کو اللہ قبارکبر تعالیٰ تب نے بڑی طویل عمر مذہب فرمائی ہزار مہینے انہوں نے چاہ کیا ہزار مہینے یہ کیا ہزار مہینے یہ, یہ کام کیے صحابہ بران جو موجود تھے کچھ انہیں مایوسی ہوئی کہ ہماری عمریں تو اتنی کم ہم تو یہ کام کم عمری کے اس کام کو تو کر نہیں سکتے حضور سے تذکرہ کیا حضور علیہ السلام کو اپنی امت اپنے غلاموں کا خیال آیا جیسا ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا کہ حضور نے فرما میری امت کی عمر بس یہ ستر کے قریب اوسط کچھ بڑھ جائے کچھ بڑھ جائے یہ اوسط ہے ستر کی عمر تو ہمارے پاس تو تراسی برس میں کہ عبادت کریں حضور علیہ سلام کو کچھ ملال ہوا اپنی امت کی عمریں کم ہونے پر سبحان اللہ، ہمیں حضرت عاشا جو خواہش کرتے جو اپنے رب سے تمنا کرتے تو اللہ سبارو تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا اب ایک ہی محفل کی یہ بات کہ میری وہ میرے غلاموں کی عمر کم اور وہ اس عادت سے کیسے پیدا مند ہوں گے کس طریقے سے اس عادت کو حاصل کریں ربی کریم نے اپنے حبیب علیہ اسلام کے سبوزن کو ملاحظہ فرما کر اس افسوس کو کہ امت کے بارے جبریل جی مری یہ ابھی آگ یہ آگ لے کر آ کر ہم ہوگی نئی لطیل سب بما کما لئی اب لئی اب رو مشر مہینے سے بھی اب تک یا کسی مصطفیٰ کے غلام کو ایک رات مل جائے تو اس نے تراسی برس کی عبادت کر لی کتنے خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے دس راتیں پالی یا کتنے خوش نصیب لوگ کہ جن کی عمر ساٹھ برس کو پہنچ گئی فرش جی کے پندرہ برس میں بادی ہوئے اور وہ یہ کہے کہ مولانا کبھی بھی ہماری شب قطر پوری زندگی میں کبھی بھی ضائع نہیں پائتالی شب قطر جس نے پالی اپنے زندگی کی تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کی نام انعام ہے رات ہی نے کتنا تباد رکھ دیا گیا سب تفصیلی گفتگو بعد میں کریں کس وقت ہم ریاد وقت نہیں یہ اس میں سرمایہ کرنا ضلع منائے اس میں خریشتے نازل ہوتے فون اس میں یہ ہے ردی کریم فرشتوں کو زمین پر بھیجتا کہا تم جا کر کے دیکھو میرے بندوں کو اپنے قرآن میں ڈراوی پڑ رہے میری حملوں سنا کرتے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو اس لیے کہ تمہیں کہا تھا نا انسان کو اگر تم نے پیدا کیا تو زمین میں پتا پر کرے. خون ریزی کرے گا یہ میرے مکھی اور پرمار بندوں کو بھی دیکھ وہ فرشتے اس دنیا میں آنے کا ہماری آپ کس روز اور کی اتحاد کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبار ان نمازیوں پر اپنے نیک بندوں پر فرشتوں کے سامنے سفر فرماتا اور اس کے بعد تو روح ہو گئی ایک جملہ یہ ہے اس میں ایک علوم تو یہ ہے کہ عیسا علیہ اللہت السلام دنیا میں آن کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جائزہ دیتے ہیں حضور علیہ سلاط والسلام کی امت کس کی سال کیا کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ شہری کا اہتمام انتظام ہے شہری کا کھانے پینے کے لیے صبح روزہ رکھنے کے لیے ترابی ہو رہی ہے ختم قرآن ہو رہا تلاوت ہو رہی درو شریف بہت جا رہا ناس ہو رہی اس امت کے احوال کو دیکھنے کے تشریحات میں ایک تفصیل علم یہ جی ساری تفصیل میں آپ کو معتبر تفصیلوں کے صرف اقتباس بیان کر رہا یہ ساری باتیں معتبر باتیں معتبر ہماری تفاصیر میں موجود اور ایک اور یہ ہے کہ وہ روحوں کی ہاتھ سے مراد حدرت جبریل امی جل امی کیا کرتے پوری امت کے اعمال کو ملاحظہ کرنے کے لیے آتے اور آپ یہ اپنی قسمت پر ناز دیجئے ہر وہ شخص جو ثباب کی غرض سے چاہ گئے جبریل امی اس سے مسافر کرتے کتنا مقدس فرشتہ جو سال انبیاء پر آتا رہا وہی دے کر اور حضور <سلام> علیہ اللہ سلام کر دی تو وہ فرشتہ اللہ کا مطالعہ کا محترم فرشتہ وہ ان لوگوں سے مصاحفہ کرتا کہ جو لوگ اس بات جات کر کے عبادت کرتے اس سے مسافہ کرتا بعض مشاعد نے ارشاد فرمایا یہ کوئی علامت تو ہوگی اس لیے کہ فرشتوں کا جسم ہوتا ہے لطیف آدمی ہے کثیر لطیف کا مطلب یہ کہ جیسے یہاں اگر بیس لاکھ پرشتے آ جان کے اس لیے ان کا جسم ہماری طریق نہیں ان کا بدن تو بالکل لطیف ہے تو وہ مسافہ کریں تو وہ کثیر بدن تو پتہ لگ جائے کہ کوئی آدمی مسافا کر رہا ہے کوئی لطیف جو ہے اپنی لطافت کی وجہ سے کسی سے مسافا کرے اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کون کس شخص نے مسافر کیا مگر علماء نے اس کی کچھ علامات بیان کی اور وہ علامت یہ ہے آپ نے ہر شخص لذائیت کے ساتھ خود کے ساتھ نیک نیتی سے کس رات میں جب جا کے وہ عبادت کرے تو کچھ دو چار پانچ سیکنڈ کا ایسا وقت آتا کہ آدمی پر خوف خدا پاری ہو جاتا ہے ایک وقت ایسا آتا آدمی پر خاصیت کاری ہو جاتا سارے اس, اس کے بدن کی خاشے ہو جاتا. یعنی خوف ہو جاتا اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف کاری ہو تو اس کے روم سے کھڑے ہو جاتے ایک ایسا ایک وقت ضرور آتا پر من یہ ہے علامت جبری علیہ السلام کے مسافر کرنے کی کتنی مقدس یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر کر مستعفی سے مسافر کرتے اور شخص نیکی کے ساتھ کس رات میں کھڑا ہو اللہ کی عادت کری اللہ تباروں کا بتانا اس کے مقرر فرما دیتا دل شمار نعمتیں یہ تو جو کاروائی ہو رہی تھی شیرنی وغیرہ بٹنے کی میں نے اس وقت آپ کا تقریباً پندرہ منٹ کے قریب سبق دیا پوری گفتگو ان شاء اللہ قبار وبا ہم جو پروگرام رات میں ہمارا شروع ہوگا خصوصی کا اس نے ان شاء اللہ دعا استغفار توبہ اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی برکت اور پیارے مصطفیٰ علیہ اللہ کی اپنے غلاموں پر عنایت اس کو ہم ان شاء اللہ جتنا ممکن ہوگا اس پر ہم ان شاء اللہ تبارک بالا گفتگو کریں گے دعا کی رمدے کری بعد کریں گے ہم سب کو اللہ تبارک کا مطالعہ بار بار رمضان عطا فرما جو اس کا احسان ہے اس نے ایک مرتبہ ہمیں کریے رمضان عطا فرما بار بار فتل قرآن میں ہم آئے بار بار رمبے کری ہمیں رمضان عطا فرمائے بار بار فرابیوں کی روزوں کی نعمتوں سے اللہ تبارک ہم نے بکرابر کرے அدُ للِل فِ نحند وَنستين وَنطفِهُ وَنخمنُ بِح وَنطக்கل عَلَ وَنعظُ بالِله فِ مِن شُرورعَ فصنا وَم ما ينخذ الا الله صلا مود الا الله ومن ينني يوجد له فلا هادي اص والشهاده الله اله الا الله وحده لا شريك له وان اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله اودعه ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القبر وما ادراك ما ليلة القبر ليلة القبر خير من الف شهر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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بما ودع إلي الجود والكرم وآله وباره وصلي صلاة وسلاما عليه لا إله نصد و وَنُْمِنُِح وَنطكلُ عَلَ وَنوضُ بالِل فِ مِن شُرور عَن فسنا ومِن سَي عَ فِ أَم لنا مي يَخبِهِ الل ومن يضلله فلا حادي له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد عما سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 مولا موہن کر آدھی واری منترم ہابری نجنی سے حمد و سلاد کے بعد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 ضرورت سے میں کھڑا ہوا کہ اس شب کی قدر اور منفیت آپ کو بتائی جائے تیار سب سے پہلے تو ہم اپنی بار رب العزت میں شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی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 یہ بھی ان کے لیے یقیناً باعث رحمت یہ شب جسے شد قدر کہتے ہیں یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ فرما ہم نے قرآن مجید فرحان حمید کو للت القدر میں نازل کیا ونا ادرا کم ہے اور تمہیں معلوم ہے للت القدر کیا ہے یعنی ضرور تمہیں معلوم میرے حمی کہ لت القدر کیا لئی لت القدر خیر من نلفی شاہ کہ یہ شب ہزار مہینوں سے بھی افضل اور جیسا کہ بعد دو میں کہا جاتا ہے کہ دعا کا ایک وقت ایسا کہ اللہ تباروں و مطالعہ اس میں اپنی بندوں کی دعا قبول کرتا جیسا کہ ہم رات کی تقریر میں عرض کریں بہت سارے اوقات ہیں مگر اس شبد میں قبار خبر تعالیٰ, تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے یہ شروع ہوتی ہے اور منٹ دو منٹ چار یا پانچ منٹ کیا مت لائی حد یہ شبد اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ سورج دلو نہ ہو ہوگا کتنا دورانی ہے اس کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ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 دوسرے مدارس کے لیے مساجد کے لیے ہم چندہ کرتے ہیں جو مستعف ہیں غریب علاقے لیکن اپنی اس مسجد کے لیے چندہ نہیں کرتے صرف ہم اس شد قدر میں مسجد کے لیے کرتے ہیں اور یہ سن لیجیے کہ یہ خدا نا کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اس چندے سے مولانا کو کچھ دیا جاتا ہے یا ہمیں کچھ دیا جاتا ہے یا موزن کو کچھ دیا جاتا ہے یہ وہ چندہ نہیں الحمد للہ جیسی اللہ ہمارا سبق تعالیٰ کرم فرماتا تھا اور امام کے لیے بہت سی مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ چندہ ہوتا ہے یہ حافظ صاحب کی خدمت کا موسن کی یہ امام اور اس کی پیش امام اور حافظ کی شان کے خلاف کہ لوگ اس کے لیے دو دو چار چار اوپی دیں اور اکٹھا کر کے امام اور حافظ کو دیا جائے یہ امام اور حافظ کی شان میں الحمد جو ممکن ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے خدمت کرتے ہیں یہ صرف مسجد کے لیے ہے اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں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 اور یہ اس کی مہربانی ہے اب بیٹھوں اس صاحب کو برآمد مانی یہ قدرت کا انتخاب ہے کہ جس کا انتخاب کر لے اپنے دین کی خدمت اس سے لے لیتا زمانے جہالیت میں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے تھے جنہیں دس جانور چرانے نہیں آتے وہ بڑے بڑے حکمراں بنتے جو اٹھنے بیٹھنے کے سوائے نہیں جانتے تھے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو اس خود سالار بڑے بڑے جرنل بن گئے تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ابھی دان گرامی کام لے لیکن بہران ان کا شکریہ اللہ تعالیٰ نے جزاکیر کرنا کہ ایک حدیث میں سناتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور جیسے اب کچھ ممالک ترقی یافتہ ہیں ترقی تذیر ترقی کر رہے ہیں یا ترقی ہو گئی ایک بہت بڑا ترقی یافتہ شہر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا بڑا ترقی آف تک اس زمانے میں یہ لالٹے میں اور یہ چراغ جلتے تھے انتما اس شہر میں اتنی ترقی تھی کے یہاں بڑے بڑے شاندار قسم کے فانوس تھے جو تیل سے جلائے جاتے وہ نئی بات تھی جب مال غنیمت آیا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 انہوں نے کہا یہ حضرت عمر فاروق فاروقی لانو نے ہماری مسجد کو روشن کیا کہ بڑے بڑے فانوس اور لائٹ جو نظر آئے وہ زمانے کی ترقی آتی وہ سب سے مسجد ایک چمک رہے تو حضرت علی نے فرمایا اللہ تبارک قبر تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کرے جیسا انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا تو جو آدمی مسجد کو روشن کرے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 رب کریم نے اپنے حبیب علیہ صلاح اسلام کے سہزن کو ملاحظہ فرما کر اس افسوس کو کہ امت کے بارے میں قطب خیر و من الفشار کے یہ شب ہزار مہینے سے بھی افزل کہ گویا کسی مصطفیٰ کے غلام کو ایک رات مل جائے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 اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ عیسا علیہ اللہ دنیا میں آن کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جائزہ لیتے ہیں حضور علیہ سلا اسلام کی امت کی حال میں کیا کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شہری کا اہتمام انسران ہے شہری کا کے لیے کھانے پینے کے لیے صبح روزہ رکھنے کے لیے خرابی ہو, ہو, ہو, ہو, ہو رہی ہے ختم قرآن ہو رہا ہے تلاوت ہو رہی درو شریف کہاں جا رہا ہے نافوانی ہو رہی ہے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 اور آپ یہ اپنی قسمت پر ناش کیجیے ہر وہ شخص جو سباب کی غرض سے اس رات جاگے اس سے مصافہ کرتے کتنا مقدس فرشتہ جو ساو انبیاء پر آتا رہا وہی لے کر اور حضور علیہ اللہۃسلام پر بھی تو وہ فرشتہ اللہ قبرک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ وہ ان لوگوں سے مصافہ کرتا کہ جو لوگ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 ایسا ایک وقت ضرور آتا فرما یہ ہے علامت جبریل علیہ السلام کے مصافحہ کرنے کی کتنی مقدس یہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امی آسمان سے اتر کر غلامان مصطفیٰ سے مصافحہ کرتے اور ایک حدیث شریف میں کہ جو شخص نیکی کے ساتھ نیکی کے ہاتھ میں خلوص کے ساتھ اس رات میں کھڑا ہو اللہ کی عادت کری تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقرر مطلب فرما دیتا بے شمار نعمتیں ہیں یہ تو جو کاروائی ہو رہی تھی شیرنی وغیرہ بٹنے کی میں نے اس وقت آپ کا تقریباً پندرہ منٹ کے قریب کا وقت دیا پوری گفتگو ان شاء اللہ تبارو کا بطالہ ہم جو پروگرام رات میں ہمارا شروع ہوگا دعا خصوصی کا اس میں ان شاء اللہ شب قدر دعا استغفار توبہ اللہ کی رحمت اللہ تبارک و قب تعالیٰ کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام کی اپنے غلاموں پر عنایت اس کو ہم انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا اس پر ہم انشاءاللہ تبارک و قبلہ تعالیٰ گفتگو کریں گے دعا کیجئے رب کریم بعد میں بھی ہم دعا کریں گے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار رمضان عطا فرمائے یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرکز ہمیں پھر یہ رمضان عطا فرمایا بار بار ختم قرآن میں ہم آئے بار بار رد کری ہمیں رمضان عطا فرمائے بار بار خرابیوں کی روزوں کی نعمتوں سے اللہ تبار ہمیں بہراور کرے الحمد للہ الحمد و محمد و ونستین ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات مَنْ يَهْدِِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ وَنَشَادُوا عَنَّا صَيْدًا اللَّهُمَّ لَنَا مُحَمَّدٌ نَجْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا صلى الله تعالى على خير خلقيني سيدنا محمد وقالئي وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أفرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 محترم حضرات تھی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیق آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت تقدسہ لاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے متضکر آئے ترانیہ کے تحت کچھ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیبِ لبی نبی کریم روح و رحیم علیہ فضل صلاح و تسلیم کے ذکر و تفیل مجھے حق کہنے کی توفی بنا فرمائیں ہم تمام شرکہ محفیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن کریں حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توسیع ادا کرنا ہے آپ حضرات کے علم ہیں کہ یہ محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلی الدین صدیق رحمت اللہ تعالی کے زمانے سے جاری اور ساری اور اس محفل کا اجرادی بھی انہوں نے کیا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 کو ایجاد کیا اس اعتبار سے اچھائی کا ایجاد کرنا یا شروع کرنا جب تک لوگ اس پر عمل کریں جس نے بھی اس کا اجرا کیا اسے ثواب ملے بلا کردود یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم جتنی بھی محفل منعقد کریں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 کوئی مسلمان مومن نہ امید نہ کہ ہم تو بہت گناہ گار وہ تو ہماری مفرت نہیں کرے گا یہ بات کہنا کسی مسلمان کو زیبی نہیں دے بھی نہیں دیتی جیسا کہ ہم جب آئید کی تصریحات میں جائیں گے تو اس وقت عرض کریں گے ربی کریم کی رحمت اور وہ کیسی کیسی مختصر باتوں سے وہ راضی ہو جاتا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 جو دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا حصہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سباروں کا بعد اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا اللہ سباروں کا بعض کے رحم و کرم کا جب ہم تذکرہ کریں اور یہ بات ہمارے ذہن دل اور دماغ میں راسی تو ہم نہایت ہی خوشی اور حضو کے ساتھ جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر دعا کریں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 ام نا ام ضل نا ہوفی لئی لط قرآن مجید فرقان حمید کو لت القطر میں نازل کیا وماں خطرہ کما لت القطر اور ہے میرے حبیب علیہ سلاط تم جانتے ہو کہ للت القطر کیا ہے یعنی ضرور جانتے ہو للت القطر کیا لئی لت القطر خیر المن الفشہر یہ شب ہزار مجنوں سے بھی افضل ہے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 اور اللہ کی عبادت میں گزارا یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ایک بات اور ذہن میں محفوظ کر لیں کوئی شک نہیں کہ بعض مشاہد کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی قدر کو شابان میں دیکھا کبھی رجب میں دیکھا کبھی شوال میں دیکھا ایسے تذکرے بھی ہمیں ملتے ہیں علماء نے پھر عوام اہل سنت کو اور مسلمانوں کو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 تو حدیث شریف سے یہ ترشو کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس نے آدھی رات کی عبادت اور جس نے اس دن صبح فجر کی نماز جماعت پڑھی تو گویا اس نے پورے شب کی عبادت کی اب کیا ہوا ان دو کے آپ پابند ہو جائیں تو شب قدر پورے سال میں کسی دن کسی مہینے آئے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 اب دیکھو اس انسان کو کہ میرے اور میرے نبی کی اطاعت میں کس طریقے سے لگے ہوں اور ایک روایت میں یہ تک ہے کہ اللہ تباروں کا مطالعہ اپنے بندوں کو عبادت میں دیکھ کر اور فرشتوں کو دکھا کر اللہ تعالی اپنے بندوں پر فخر کرتا فخر کرتا اللہ تبارک کا مطالعہ اپنے بندوں اور ایک بات یہ ہے فرمب اور روح فی ہاں اس سے مراد کیا ہے اس صورت میں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 تو علماء اس کی ایک علامت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو ہاتھ پوری رات جو عبادت کرنے والے حضرات وہ اسے محسوس کریں گے کہ عبادت کے دوران کلاوت کے دوران جاگنے کے دوران کچھ سیکنڈ ایسے آتے کہ آدمی پر خشیت داری ہو جاتی اس کے آبا خاشے ہو جاتے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ایسا خوف ایک چند سیکنڈ کا آدمی پر ہر ایک کو آتا فرماتے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس سے مسافہ کیا تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ کا وہ مکرب فرشتہ جو امیائی گرام علیم پر وہی لے کر آتا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شب مسافہ کرنے کے لیے آتے ہیں سبحان اللہ اور بے شمار اس کے فضائر اور مناقب ہیں لہلت القدر کے اور اسی فضائر اور مناقب کو حاصل کرنے ہم افیزان گرام یہ اجلاس اور یہ جلسہ کرتے ہم. ہم نے اس روایت کو باقی رکھا کہ جیسا کہ ہم نے ارض کیا یہ ذہن میں رہے گی محفل باز میں محفل تقریب نہیں کہ آپ سوچے کوئی نئے نئے عنوانات نہیں یہ محفل ذکر تو ہم اس محفل کا آغاز نغمۂ توحید سے کرتے ہم. جو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریل رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے شہزاد ہیں حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی نے ایک نغمے توحید لکھا اللہ تبارک و تعالی کی ہم دو سنا اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ہم سب مل کر کے جب اس کا ذکر کریں گے تو یہ محفل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 تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو, تو منزا مکان سے منزا ذیسو تو منزا مکان سے مبرہ ذیسو علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو تکو تیرے جلتے ہیں ہر ہر جگہ ارے آخو ارے آلہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ ہو یہ ذہن میں رہے عموماً ہم بول چال میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک کا وطالعہ ہر جگہ حاضر اور ناظر یہ نہیں کہ وہ ایسا نہیں بلکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں حاضر اس شخص کو کہتے ہیں جو جسم اور جسمانیات کے ساتھ سامنے موجود اللہ تبارک کا وطالعہ سے پاک لغت قرآن کے ماہر امام راغب اسمہانے ناظر کا معنی یہ کرتے ہیں کہ آنکھ کا وہ کالا تی جس سے آدمی دیکھتا ہے یہ پوری آنکھ سے آدمی نہیں دیکھتے بلکہ ایک کالا تل ہے آدمی کی آنکھ کے درمیان جس کا ترجمہ امام راغیب کرتے ہیں کہ اس کو ناظیر کہتے تو اللہ تبارو کا بعال ان دونوں چیزوں سے پاک تو اس کے لیے یہ لفظ یہ استعمال کیا جائے کہ اللہ تبارک کا بعہ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ شاہید و موجود ہے بات تو وہی ہوگی مگر یہ بات اس کی شاعن شان تھی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 اللہ ہو اللہ ہو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو قلب کو اس کی رویت کی ہے آر سو جس کا جلوہ ہے آلم میں ہر چار سو جس کا جل ہے آلم میں ہر چار سو بل کے خود نفس میں ہے وہ سبحل بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبح ہو اجی عرش پر ہے مگر عرش کو جست اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس میں بھی قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو انسان کوئی اپنی اس آگ سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ سکتا میں اور آپ تو کیا ہے حضرت موس علیہ سلاۃ و سلام نے رب کریم کے حضور ملتجی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا تو حضرت موس علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرتے تھے کلیم اللہ لیکن انہیں بھی رب کی طرف سے جواب کیا ملا لم ترانی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 جس کا چلو ہے آلم ہر چار سو بل کے خود نقص میں ہے وہ سبحت عرش پر ہے مگر ارش کو جست اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ او اللہ او اللہ او اللہ, اللہ, اللہ ہم جو یہ ذکر کر رہے خالی اتنا ہی نہیں یہ ذکر ہے اور اللہ تبارک بالا کے بارے میں میں بارگاہ میں قبول اور ذکر کا سواب اس کے پس پردہ اور کیا نعمتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد و اللہ کثیر لال تو اگر تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارک کا بالا کا ذکر کثرت سے کیا کرو جے ایک جگہ فرما قد افلاح من تھا وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار وہ رسم ربہی رب فصلہ جس نے اللہ تبارک کا بالا کا ذکر کسرت سے کیا ہو اور نمازیں پڑھی تو فرمایا کہ اگر تم فلاں چاہتے ہو تو اللہ تبارک کا بالا کا ذکر کثرت سے کیا کرو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 تو اس کا اضالہ کیسے ہوگا اس کا اضالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا اس کا اضالا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ سے ہوتا اس کا اضالا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استفار سے ہوتا میں ہو آپ تو کیا میں حدیث شریف حضور علیہ السلام فرماتے میں رب کا حبیب رب کا محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء مگر میں دن میں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 کتنا ہی واس کریں کتنی ہی تقریر کریں مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے قلب بالکل سیاہ گئے اور بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایک بوٹی وہ اگر صحیح کام کرے آدمی کا سارا بدن صحیح کام کرتا ہے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 اور مشاعر اپنے مریدوں کو تلقیم کرتے ہیں کہ اللہ ہو ایسے ذکر لگا ہو ہو اللہ ہو یا اللہ اللہ کا ذکر کرو یہ کیوں کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ذہنی جانب ہو مشاعر کہتے ہیں کہ بائیں جانب دل کا متان اور دہنی جانب روح کا متان یعنی دل کو بھی جلا ملے اور روح کو بھی جلا ملے بعض مشاعر کہتے ہیں کہ ناف سے ذکر شروع کرو اللہ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 اور دل جب صاف اور شفاف ہو جائے تو حضرت امام محیود ادن عربی جو تصبو میں ایک اتارٹی ایک بہت بڑے امام کش کے امام مانے جاتے کسی نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے یہ بعض اہل آدمی کی پچھلی باتیں بھی بتا دیتے جو سامنے ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتے جو آنے والا ہے وہ بھی بتا دیتے یہ معاملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دل کو صاف کر کے اپنی توجہ سب کی سب نور مستعفی پر کر دیتے ہیں جب نور مستعفی پر توجہ ہو جائے اور اپنے دل کو جب پاک کرتے ہیں تو اپنے دل کے آئینے میں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہو گیا وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہونے والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہو رہا ہے یہ کب ممکن ہے یہ ممکن جب ہے جب کے دل کو جنا ملے اور صوفیا یہی کام کرتے ہیں جو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 اس طریقے سے سارے جناب لہو و لائب میں مبتلا مریدین نے دور سے جب دیکھا اپنے شہر سے کا شیب اب کھڑے ہو جائیے اور ان سب کے لیے تباہی اور بربادی جد کر دیں گی ان کی کشتی ڈوب جائے یہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائے شہد کھڑے ہو مریدوں کو تمنا یہ تھی کہ شاید یقیناً ہماری بات مانے اور آج کل بھی یہ رواج چل نکلا ہے کہ پیروں کو مریدوں کی بات ماننی ہوتی ظاہر ہے کہ جب پیروں کا گزارا ہی نظرانے اور مریدوں پر ہو تو مرید کی بات تو ماننی پڑے تو آج کل پیر کی بات تو کم مانی جاتی مرید کی بات زیادہ مانی جاتی تو مرید سمجھے کہ ہم نے اپنے شے کو آمادہ کر لیا ان کے لیے بد دعا کرے تاکہ یہ ارب ہو جائیں آپ حیران ہوں کہ بزرگوں کی بھی بڑی عجیب و غریب شہر کھڑے کھڑے ہونے کے بعد کہ اللہ تبارک کا تعالی جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے تو ایسی خوشی نے آخرت میں بھی عطا فرما فرمات جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے تو ایسی خوشی آخرت میں بھی عطا فرما فرمات سارے مریدین تو ٹھنڈے ہو گئے انہیں لو ہم تو شیخ کو کہہ رہے تھے تباہ اور برباد ہو جا شیخ یہ دعا کر کے بیٹھ گئے اور جیسی کشتی قریب بھائی حضرت سنون مصری بہت معروف ان کو جب انہوں نے دیکھا سب کے سب شیخ کی کشتی میں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 اور جب دل کو چنا مل جاتی ہے تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ دل جب صحیح ہو جائے تو سارا بدن پھر صحیح ہو جاتا ہے اس لیے ذکر و وہ تلقین کرتے ابھی دانے گرام اس لیے ہم بھی اللہ تبارو قبا تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ممکن ہے آپ شب قدر اور ہماری ذکر سے اللہ تبارو قبا تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے تو کہتے ہیں سارے عالم کو ہے تیری ہی جست سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن و انسو ملک کو تیری آرزو و انسو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو اور بن میں وحشی شی لگاتے ہیں زر باتیں ہو اللہ ہو اللہ اللہ, اللہ ہو اللہ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 اور عادت بد بدل اور کرنے کو ہو اللہ ہو اللہ علو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عل اللہ ہو اللہ ہو بدہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو بدہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رخت آ مال ہے چاک فرما رسو رخت آ مال ہے چاک فرما رسو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو تیری رحمت کی امید ہے اے آسو کہ ہے ارشاد قرآن تفنا تو اللہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ داسیلے خلد ہم کو جو فرمائے تو داسی لے ہم کو جو فرمائے تو ہم ہو اور لبے آب اور جامع تہور اور مینا سبو دیکھیں آدا تو رہ جائے پی کر لو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ٹھنڈی تھنڈی نسی میں چلے میرے رب ٹھنڈی ٹھنڈی نسی چلے میرے رب فتنوں کی دھول سے پاک ہو عرب فتنوں کی دھول سے پاک ہو گئے ارب ایسا برسا بہاد جو ہاشا کو سب ایسا برسہ بہاد جو خاشا تو سب تیری رحمت کے بادل گرے چار سو اللہ ہو اللہ اللہ oh, اللہ oh, اللہ oh, اللہ oh, اللہ اللہ اللہ اللہ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 نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ ہو یہاں فرمایا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 تم میں جو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھا اور رضا حاصل ہو لہذا وہ عمل کرے خالصتا اللہ تبارک کے لیے عمل کرے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضر بریلوی نے ایک پورا فتویٰ لکھا جس کا نام رویت بار سال یعنی اللہ تبارک ذکر امام جلال الدین سیوتی نے بھی کسی کو لکھا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 اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک سو مرتب اللہ تبارو قبط کا دیدار خواب میں کیا حضرت امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ نے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ خواب میں دیکھنا تو ممکن ہے مگر ان آنکھوں سے دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی شیر میں اس مضمون کو دیکھی کیسے نبھاتے ہیں فرماتے ہیں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 نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر او اللہ الہو اللہ الاو اللہ الاو اللہ اللہ الاو اللہ اللہ الہو اللہ محترم حضرات آپ جانتے ہیں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 وہاں آپ کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ملے گا آپ ملازہ فرمائیے بڑھاؤ اس کی آواز آپ ملاحظہ فرمائیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھنا واجب ہے حضور علی سلاسلام نے صحابہ کرام علی مریدوان کو رحمت اللہ برکاتہ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 نظرت کو نہیں پہنچے کہ جب تک کہ نماز میں حضور علیہ سلاۃ اسلام پر درو شریف نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز گویا ناقص ہوگی یعنی سنت ادا نہیں ہوگا اگرچہ نماز ہو جائے تو نماز میں حضور علیہ السلاۃ اسلام کا ذکر اذان میں کوئی موذ اگر ارشد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھول گیا اسی وقت یاد آئے تو یہ کلمہ کہے اور موزن اپنے مقام سے اتر گیا اور کسی نے کہا کہ آپ یہ کلمہ بھول گئے تو وہ پوری اذان کا اعادہ کرے اذان کو دوبارہ کرے اسی طرح اقامت میں موزن اگر یہ کلیمات بھول جائے اسی وقت یاد آئے تو کلیمات کو دوہرائے اور اگر یاد نہ آئے امام صاحب نیت کرنے والے کسی نے روک لیا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 جب سفیدی ظاہر ہوتی تو بنی نجارا کہتی کہ حضرت بلال اٹھتے چونکہ کافی دیر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے ذرا کمر کو سیدھا کرتے ذرا انگڑائیاں لیتے اور لینے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر قریش کے لیے دعا کرتے وہ دعا ابو داود شریف میں موجود دعا کرتے اور دعا کرنے کے بعد میں اذان کہتے بنی نجارہ کہتے قسم خدا کی مجھے یاد نہیں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 کوئی لائبریری اس وقت مکمل نہیں جس کے پاس شامی نہ کوئی مفتی کی لائبریری اس وقت مکمل نہیں جب تک اس کے پاس فتح و شامی نہ علامہ شامی نے درود پڑھنے کے مواقع گنے کہاں کہاں درود پڑھا جائے کہاں کہاں پڑھا جائے سارے مواقع گنے اور اس نے ان لکھا کہ درود شریف کا میں یہ وہ ایند الام اور جب اقامت پڑھی جائے تو تب بھی حضور علیہ اللہ پر درود پڑھا جائے بتائی کہاں کہاں پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرام ذکر ہے اور ذکر پیار مصطفیٰ اور نام کی اتنی برکت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا علی قاری کی طرف آئیے کے بہت بڑے امام اپنے وقت کے مجدد اپنے وقت کے بہت بڑے امام مکہ کے رہنے والے تھے بریلی شریف کے رہنے والے ملا علی قاری رحمت العالم ایک کتاب تصنیف فرمائے موضوع آتے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 جب حضرت بلال نے کہا رضی اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صدیق اکبر نے ایسے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگائے اور لگا کر انہوں نے کیا دعا پڑی صلی اللہ علیہ کا رسول اللہ پھر حضرت بلال نے یہ جملہ کہا اش حد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے پھر اپنے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کا قرۃ وئنی بے قیا رسول اللہ اللہ متعین وسر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر سے بیت کیا تو کل قیامت میں ہم اس کے شفی ہوں گے ہم اس کی شفات کریں اب آئیے فن حدیث پر اس پر بہت لیتے ہوئی اس کا جواب بھی سنیے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 کوئی اپنا مذہب نہیں چھپاتا ہر ایک اپنے مذہب کی ترجمانی کرتا ایک دفعہ ہم کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ کر رہے آپ کو تاجبدہ کہ بھرے جہاز میں قادیانی ہمارے مت لگ گیا پورے ڈیڑھ گھنٹے تک مرزا غلام قادیم بحث کرتا رہا آپ دیکھیے کوئی آدمی اپنا مذہب نہیں چھپاتا ہم دس کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سننی مذہب اہل سنت یہ ٹھیلا لگانے والوں کا مذہب یہ خونچا لگانے والوں کا مذہب یہ پان بیچنے والوں کا مذہب ہے کہ ہم ڈر سے ارے اپنے مسلک کی ترجمانی کرو ہزار آدمی بیٹھو تو پیارے مصطفیٰ کے نام پر انگوٹھے چومو پتا لگے کہ یہ سننی اپنے مذہب کو چھپانے کی کوشش مت کرو اب چھپا رہے ہو اللہ کو اکبر اور اس پر آپ فائدہ یہ ملاحظہ فرمائیے باتول پکڑ ارضی کر رہا تھا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیزانِ گرام ذکر ہوگا اب آئیے میں قرآن مجید فرقان سے ناقابل تردید شہادتیں پیش کرتا ہوں آپ پڑھیے ہر آدمی کو یہ آئے یا ہر نمازی پڑھتا الحمد رب العالمین العالمی پتیں صاحب ہم کیا مطلب ہوا کہ تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک کا وطالعہ تو کہاں کہاں حدود ہے رب کی ربوبیت کی وہ غیر متنحی کوئی حدود آپ طے نہیں کر سکتے جو خالی پاکستان والوں کو پال رہا یا ہندوستان والوں کو اب لامتناہی کوئی بھی آپ متعین نہیں کر سکتے وہ قرآن نے یہ جملہ کہہ کر بات مکمل کر الحمدللہ رب العالمین سارے عالمین کا پالنے والا عالمین تک آپ کی رسائی کہاں عالمین میں کیا کیا عالمین میں آپ گئے کہاں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 موجود نہ ہو اقبال اس کا ترجمہ کرتا اور واقعی اقبال ایک دنیا دار شاعر بڑے بڑے جو محدود بنے گھومتے ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو ایک انگریزی وزا فتح کے آدمی نے سمجھ لی اقبال کہتا دشت میں دامن کوسار میں میدان میں کوسار فارسی میں کہتے ہیں پہاڑ پہاڑ کی آرمی بھی اگر دیکھو تو وہاں بھی پیارے مستفی کا ذکر ملے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 کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں جہاں پیارے مستف علیہ کو کا ذکر نہ اور اعلیٰ سننا صاحب الجت الحرا اور ملتہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے تو ایک جملے میں ڈاکٹر اقبال کو بھی پیشے کر دیا ایک جملے میں سارے مزوں بیان کیا عرش پر تازہ چھیڑا فرش پہ ترفا تھوم اجیت جدھر لگائیے تیری ہی داستان کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے تو وہ کوئی جگہ ایسی جہاں خدا کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیجیے آج ہم اصول برکت کے لیے گفتگو مختصر کر کے اور ابیزان گرامی اس کے بعد حضور کا وہ ذکر کرتے وہ ذکر جو پیارے مصطفیٰ کے دربار میں قبول ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بھی قبول ہے اور وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر کا نام ہے کسید بردا شری۔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 یہ مذہب ہمارا آٹھ سو سال پہلے بھی تھا چودہ سو سال پہلے بھی تھا یہ نہیں سمجھے کہ مولانا احمد رضا خان کو تو سو سال ہوئے جب سے یہ مذہب چلا دیکھیے اس مذہب کے ماننے والے قبضے تھے اللہ اکبر اللہ مشرف رحمت اللہ اپنے زمانے کے بڑے ادیب اور قصیدہ بردا شریف سے پتہ لگتا کہ وہ ادب کے صرف کے نحو کے تاریخ کے اور جناب بے شمار فضائ ان میں موجود تھے بادشاہوں نے اپنے دربار میں ان کو خط نویسی کے لیے رکھا تاکہ بادشاہوں کی شان بڑھے کہ جب بادشاہ کے ہاں سے خط جائے تو عربی ادب سے اتنا مرتبہ مسجہ ہو کہ سامنے والا عربی نہ خط کو دیکھ کر کے حیران ہو جائے ان کی یہ خدمہ بے شمار ان کے قصائد بہت کچھ انہوں نے لکھا لیکن ہوا کیا خود ایک روایت اللہ مشرق دین بوسیری کہتے مجھ پر فالج کا حملہ ہو میرا آدھا بدن مفلوج ہو گیا اب میں کیا کرتا اب میں نے دیکھا کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہو وہ فالتو وقت نہیں ضائع کرتا میں کیا چلو انہوں نے کہا اس مرض میں بزرگ کشان نے کوئی قصیدہ لکھ دیا جائے انہوں نے قصیدہ لکھ دیا ایک روایت کے مطابق اس کے 162 شعر باسٹھ ہے کبھی کہیں آپ کو دو ایک زیادہ مل جائیں دو ایک کم مل جائیں تو پریشان مت ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے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 طرف کی زبان جانتے حضور کا مقام تو بہت بلم اس آدما نے چھ لاکھ زبانوں کا علم اطا فرمایا جو قیام مت ایجاد ہونے والی زبان ہے وہ سب آدم علیہ السلاط السلام کو ان کا علم اطا فرما دیا تو حضور علیہ السلاط اسلام کا کیا عالم ہوگا شیر لکھنے کے بعد ان کا گنگنانا یہ دربار رسالت میں پہنچ گیا کیا دیکھا امام شرف الدین خود کہتے کہ بھری محفل صحابہ کرام علیم ردمان کے پیارے مستفی جلوا کر اگر اس شیر سے تعبیر کر دیا جائے تو حرج نہیں ہوگا اس جگمگ جگم عالم مہتاب کا عالم کیا ہوگا اور اس کے نے بو سیری کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ ذرا ہمارا تسیدہ جو تم نے لکھا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 ایک بزرگ میری طرف آئے اور آنے کے بعد کا شرط الدین بوسی وہ ذرا قصیدہ تو سناؤ میں نے کہا کون قصیدہ کیسا قصیدہ کس کا قصیدہ کہ لگے پسو پیش مت کرو وہ قصیدہ جو کل تم نے بارگاہ رسالت میں پڑا وہ سنا وہ کون سا پھر بھی یہ بچ رہے تاکہ راز نہ کھلے پھر بھی بچ رہے فرما سنو اگر تم چھپا رہے ہو تو ایک مصرہ اس کا انہوں نے پڑھ کے بتا کہ یہ اس کا مصرا نہیں کہا علامہ شرف الدین قسم خدا کی سوائے میرے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مصرا کیا ہے اور اس کے مندرجات کیا اور وہ کیا نا مگر اس مرد مومن نے وہ ناد کے شیر پڑھ کے مجھے بتا دیے اور اس کے بعد میں حیران رہ گیا پھر اس مرد مومن نے کہا سنو جانتے ہو یہ شیر میں نے کہاں سے یاد کی کیسے مجھے یاد ہوئے کہ جس محفل میں تم یہ ناک پڑھ رہے تھے تو میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا میں بھی اس محفل میں جمع تھا تب جا کر مشہور ہو گیا کسید بردہ شریف پھر تو صاحب بادشاہوں کے درباروں میں پہنچ گیا بڑے بڑے وزیروں نے اپنے آنکھوں پر لگایا بڑے بڑے نابینا لوگ اس کو اپنے آنکھوں پر لگا کر کے انہوں نے بینائی پائی اس کی پوری تاریخ دیکھی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 اللہ اکبر تو ہم نے سوچا اس برکت سے ہم محروم رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا یہ محفل جب اللہ کے ذکر کی یہ محفل جب پیارے مصطفیٰ کی ذکر کی اس ذکر سے متمنی ہوئے پر آپ نہیں جائیں مولایا صلی وصل قائم مولا سلے منالی بے کا لی می مولایا سلائے صلی آپی بی کا پائے ہل پی کل لی می محمد سئی جانی خل دیکھ بلرجا شہ ہو اہب لے مو کہی می مولا سل سل بنابی کا کاار بیل موس کافا بلو ماں کا سیتانا یار بیبیفا مصطفی بلغ کا سیتا نا بہ لانا ما واسام کام آئی لے کو می بل نواز درو شریف نظرہ اللہ مسلح اللہ سیدنا مولا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 کُل یون ردین اصرف علسم اللہ تکن تم رحمت اللہ لوگوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا جو گناہ ہیں سیاہ ہیں بیکار ہیں اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے مستحق نار ہیں لا تم رحمت میرے حبیب آپ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک کی رحمت سے نہ امید مت ہونا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 اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کر اور اپنی بچی کو گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیا کرتے یا قتل کر دیا کرتے خواتین پر وہ مظالم کہ خاتون اور خواتین کو انہوں نے پیر کے جوتے سے زیادہ درجہ نہیں دیا بڑے مظالم اور گناہ کتنے شراب دنیا بھر کے گناہ ان میں موجود مگر جب حضور کا مشدہ اور اسلام کا پیغام ملا کہ حضور جو تین لال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 کہ جنہوں نے حضور سے سوال کیا بلکہ قیامت تک کے لوگ اس کے مخاطب ہیں فرمایا یا عبادی میرے حبیب کہہ دو اپنے بندوں سے کل یا عبادی علان جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جنہوں نے گنا کیے ہیں لا تک تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا انفر ظلمیا جب تم سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار پیارے مستفیٰ پر توبہ کر کے جب سچے دل سے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے گناہوں کو بد دے گا ان اللہ یا پھر زونو تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک ما فرما دے گا یہ مجدہ یہ پیغام جب ان لوگوں نے سنا کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں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 کہنے لگے حضور, لوگ عجیب و غریب, بڑی بڑی ڈیمانڈ کر, کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا کوئی آدمی آتا ہے نبوت کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا پتھر آ گیا ایمان کی حضور کے نبوت کی گواہی تھی فرمائی تیر کافی ہے کہنے ہاں, کافی تو ہے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 انہوں نے بھی بتا دیا انہوں نے بتا دیا مگر پیارے مستفی وہ دیکھتے تھے جو کسی کی آنکھ نہیں دے امام سنت عرش پر ہے, تیری اور دل فرش پر ہے تیری ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو, تجھ پر آیا کوئی ایسی نہیں جو پیارے مستفا پر مقبی ہو سب کا سب آیا وہ دیکھ رہے فرمایا, یہ بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے یہ تو کا کام یہ تو جادوگر اور کہین بھی بتا دیں کہ کیا سن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کیا ہوں وہ حیران ہو گیا سن کر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ آپ کیا ہیں اب حضور نے فرما کھول تیری مٹھی میں ساتھ کنکریا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 صوفیاء کی زبان میں سنیے سب و طریقت میں ہم نے اس کی کچھ وضاحت کی وہ فرماتے انسان کے تین نفس تین نفس تین کی قسم ایک تو ہل نفس لباما یوں سمجھ لیں آپ بنا تکلف کہ ایک آپ کے بدن میں ایک مفتی بیٹھا ہوا جو غلط اور صحیح کو فوراً بتاتے تھا وہ نفس آپ کو ملامت کرتا آپ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 کوئی دیکھا اپنے انسان کی قدر رہ گئی رب کریم انسان کی قدر ہمیں سکھاتے اللہ اکبر گیا جناب بیچ میں موت کا فرشتہ جب روح قبض کری روح قبض کرنے کے بعد عذاب کے فرشتے آ گئے اس لیے کہ گناگار تھا سو کا ساتھی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور یہ میں نہیں کرا سرکار کرشا دونوں کہنے لگے یہ ہمارا آدمی جو گناہ گار کو لینے آئے یہ گناہ گار ہے یہ ہمارا آدمی سے ہم لے جائیں یہ تو جاننا نہیں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 تو بھی اپنے بندوں کی نجات کر دیتا ہے اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا وہ کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے بندوں پر عزیزان گرا میں مہربانی کرتا تو کیوں نہ ہو اللہ تخنا رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ارگز نہ امید مت ہو نہ ان اللہ یغفر ظلم و وہ تو اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا اور اس کی مہربانی کا حال سنیے مسلم شریف میں یہ حدیث ایک مرتبہ جنگ کا سماپ جنگ میں کرام فتوحات کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے لائے جیسے جنگی قیدی بنا دیے جاتے پکڑ کر لے کر آئے کچھ اس میں خواتین کچھ مرد کن بچے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے دیکھیے حدیث کتنی مختصر مگر دعوت فکر اس میں کتنی عظیم ہے وہ ملازہ فرمائیے حضور نے ملازہ فرمایا کہ ایک عورت جو قیدیوں میں ہے ادھر ادھر بے چینی کے ساتھ دیکھ رہی کو دیکھ کر حضور علیہ السلام بھی شوج در کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ صاحبہ کا رام دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہوا یہ کہ اس کی گرفتاری میں اس کا ایک چھوٹا بچہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی چاروں طرف دیکھ کر بڑی حیران تھی کہ بچہ کہاں گیا ساحر کہ بچہ جب پال تو چین اور سکون و تمانیت حاصل ہو جا دل کو خدا کا کرنا دیکھیے کہ پیارے مستعفی اسے دیکھ رہے ہیں، صاحبہ دیکھ رہے ہیں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 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک کے رحمت اللہ تکن تم رحمت اللہ اس کا اندازہ لگائیے تاکہ مانگنے میں آج بھی ساری پیدا ہو جائے کہ ہمارے گنا معاف ہو جائیں اور سب حضرات جھولی بھر کر کے جائیں یہ مسئلہ صحیح طور پر آپ کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جائے فرمایا حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا اپنی شان کے مطابق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 کہ سارا توحید کا راج سمجھ میں آ گیا ایک بہت بڑے امام سے پوچھا کہ آپ کو رب کی معرفت کیسے ہوئی کہنے لگ مجھے رب کی معرفت ایسے ہوئی کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو میں انہیں دیکھا کہ انڈے میں سے کچھ بچے نکلے مرغی کے کچھ بچے انڈے میں سے نکلے نکلنے کے بعد سب باہر آ گئے اور ماہرین کی رائے بھی پڑھیے کیا ہے کبھی اگر رائے پڑھنے کا موقع ہو تو یہ مرغی کا جو بچہ ہے.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 تو بتاؤ جب ایک حصے میں اتنی رحمت ہے ننانوے حصے رب نے اپنی شان کے مطابق قیامت کے لیے رکھے ہیں سبحان اللہ اب مجھے بتائیے وہ اپنے بندوں کی مقصرت نہیں کرے گا کس قدر اللہ تبارک رحم اور کرم فرمائے گا اور اس کے بعد ربی کریم کی رحمت اور پیارے مصطفیٰ کی رحمت دیکھیے سبحان اللہ اعلی حضرت مامان سنت کہتے ہیں مشدآباد آسیوں شاہ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 اور مسلم شریف کئی حدیثوں میں مختلف ترخ پر آئی اور اس سب کا ماحد یہ ہے کل قیامت میں ہم گناہ کار بے کار تلاش کریں گے کہ کوئی مغفرت کا سامان ہو جائے چند امبیائی کرام علیم کے پاس پہنچے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ انہوں نے منع کر دیا اور کیا کہا نفسی نفسی ال غیر جاؤ کسی دوسرے کو تلاش نو علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے بھی کہہ دیا جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کرو عیسا علیہ السلام کے پاس گئے ان کا نقص علا ظہری آخری میں پہنچیں گے پیارے مستعفی کی بار مجھے بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جو کہتے ہیں ارے حضور کی کیا آشائیں وہ تو جیسے ہم جیسے آدمی تھے وغیرہ وغیرہ آئے آئے کیا کیا جائے خود آ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 تمہیں راضی کر دوں گا اس لیے سنب کہتے ہیں ان خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا سوف یوتی کربو کا فخر تھا میں تم کو اتنا دوں گا میرے محبوب کے تم کو راضی کر دوں گا اور حضور فرماتے سے جب تک میرا ایک بھی غلام جہنم میں ہو وہ جب تک اسے نکال نہ لوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا آپ نے دیکھا کیسے کریم ہیں کیسے رحیم ہیں تو اس شب میں دعا کی جائے پیارے مصطفیٰ کی شفا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول فرما یہ تو میں نے اب اس کے بعد آئیے ذرا بہت مختصر الفاظ میں دعا کے معاملے آج ایک معاملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا لیکن بشرد یہ کہ دعا کرنے والا صحیح طریقے سے دعا کرے وہ کیا ہے اعلی حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی کی کتاب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 وہ راضی ہوتا کہ اس سے کوئی مانگے اور ہاتھ پھیلائے اس کے دربار ہاتھوں کو پھیلاؤ جس طرح میں نے عرض کیا آپ تو لوگوں سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس طرح کرتے رہتے ہیں ہاتھوں کو جیسے بوزو فرما رہے وہاں غرض ٹھیک ٹھکانے سے رکھو اس طریقے سے ہاں فتح و رضا میں ایک جزیا آلہ پوچھا کہ یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر رکھے جائیں الگ رکھے جائیں بڑا مختصر فتوا ہے جس میں دلائب نہیں پر ہاتھوں کو جدا رکھا جائے ہاتھوں کو جدا رکھے سینے کے مقابل رکھے یا چہرے داڑھی کے مقابل رکھے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 اور جو آنکھ سے آنسو نکل آئے اللہ کے خوف سے ایسی آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی کبھی جہنم میں نہیں جائے گی اللہ اور بے شمار اس کی حدی سے جس سے ہمیں میں گزشتہ یوم جہاز کے موقع پہ ہم نے عرض کیا ہے ٹھکانے سے دعا کرو اور دعا قبلے کی دعا کی طرح منہ کر کے دعا کرو کہ حضور علیہ السلام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 ایسے تو نہیں مانگ کہ کسی کے سیڑ پر کھڑے ہوئے سیڑ صاحب دو لگائے مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگا جاتا آدمی رونے جیسا منہ مناتا کہ سیڑ صاحب کو رحم کیجیے رہم آ نہیں رہا سیڑ صاحب رحم کیجئے سیڑ صاحب میں بھوکا رہ میں نہیں آ رہا جب وہ کہے سیڑ صاحب آپ کے بچے جیتے رہے تو ہاں یہ بچوں کے لیے دعا کر رہا شیر صاحب آپ کی بےگم زندہ رہ شیر صاحب آپ کے بچوں کا لس ہے تو آپ فرمان اب رحم شروع ہو جاتا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 میرے حبیبت دروت پڑھ کے مانگو اور آخری میں بھی درود پڑھو تو جو بیچ میں کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے رد نہیں فرمائے گا تو حضور علیہ السلام پر درد پڑھ کے جب مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور یقیناً ہمیں وہ کچھ عطا فرمائے گا عفیذہ نے جو ہم مانگے لیکن مانا اس کا سمجھ لیجیے کہ دعا کے مقبول ہونے کا عزیزان گرامی طریقہ کیا ہے